بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور ان کا اور رشتہ داروں کے دعی کا اور منع فرماتا بے حیائی اور براؤ بات اور سرکشی سے تمہیں نسبت فرماتا ہے کہ تم دیان کرو